اللہ مسلّہ سعید محمد ولی سید محمد وسلم اللہ مسل سید محمد محمد مبارک وسلم اللہ مسلّہ سیدہ محمد ولی سیدنہ محمد مبارک وسلم شادی ہے انماولی انما ولی اللہ اور تمہارا دوست وہی اللہ ہے اور رسول اور اس کے رسول ہیں و اللہ اور ایمان والے ہیں دوستی انسان کی اس زندگی گزارنے کے لیے بہت ضروری ہے ہر بندے کے کوئی نہ کوئی دوست ہوتے ہیں تو دین اسلام نے دوستیاں رکھنے سے منع نہیں فرمایا مگر دوست جو ہے انسان کے اوپر بڑا گہرا اثر چھوڑتا ہے اس لیے اللہ تعالی نے یہ ہمیں فرمایا کہ تم اگر دوست رکھنا چاہتے ہو تو اللہ کو اپنا دوست بناؤ اللہ کے رسول کو دوست بناؤ یا ایمان والوں کو دوست بناؤ یہ پکی بات ہے کہ دوست کی تعریف یہ نہیں ہے کہ یہ میرا جاننے والا ہے دوست اس شخص کو کہتے ہیں کہ جس شخص کے بارے میں آپ کو اعتماد ہو جائے کہ یہ میرا خیر خواہ ہے تو ہر بندے کو آپ نہیں کہتے کہ یہ میرا دوست ہے اس بندے کو یہ آپ دوست کہتے ہیں جس کے بارے میں آپ کو یقین ہوتا ہے اعتماد پکا ہوتا ہے کہ یہ میرا خیر خواہ ہے اسی لیے یہ جو دوست ہوتا ہے جس کو آپ کہتے ہیں یہ میرا دوست ہے آپ اس کی بات سنتے بھی ہیں اس کا اثر لیتے بھی ہیں اس کی بات مانتے بھی ہیں اپنے دل کی بات بھی اس کو کہتے ہیں اتنا اثر یہ دوست کا ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ المر خلیل ہی کہ انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے تو اگر دوست ہے واقعی کوئی تو انسان اس کے دین پر ہے اس کا اثر لے کے رہے گا اس لیے قرآن پاک میں اللہ تعالی نے بار بار منع فرمایا کافروں سے دوستی رکھنے سے حتیٰ کہ جو لوگ دین کا مذاق اڑاتے ہیں کہتے اپنے آپ کو مسلمان ہیں اللہ نے ان سے بھی دوستی رکھنے سے منع فرمایا قرآن پاک میں اللہ تعالی نے فرمایا یا اتتخذ اليهود والنسار اولياء یہود و نسارا کو اپنا دوست نہ بناؤ اور پھر فرمایا کہ مئ يتولهم منكم فانه منهم کہ تم میں سے جو بھی ان سے دوستیاں کرے گا وہ ان میں سے ہو جائے گا۔ تو پکی بات ہے انسان دوست کا اثر لیتا ہے۔ سمراد یہ نہیں ہے کہ کافروں کے ساتھ ہم بدمزاجی کریں ان کے ساتھ ہم بدتمیزی کریں نہیں نہیں نہیں دین اسلام نے کافروں کے ساتھ ہمدردی کرنے کا بھی حکم دیا ان کی خیر خیری کرنے کا بھی حکم دیا ان کے ساتھ نرم گفتگو کرنے کا بھی حکم دیا ان کے ساتھ مسکرانے کا بھی ہمیں حکم دیا جس چیز سے منع کیا ہے وہ دوستی ہے اپنے دل کی بات اس پہ نہ کرو اس پہ اعتماد یہ نہ کرو کہ وہ تمہارا خیر خواہ ہے اس کو ہی تو دوستی کہتے ہیں تو دین اسلام نے دوستی سے منع کیا ہے اور عقل بھی سمجھتی ہے اس بات کو کہ اللہ نے ہمیں دوستی سے کافروں سے کیوں منع کیا یہ کافر اللہ کے دشمن آج اس دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص آ کے کہتا ہے کہ میں آپ کا دوست ہوں پھر وہ دوستی اس سے بھی کرتا ہے جو ہمارا مخالف ہے ہمارا دشمن ہے تو ہم تو اس کو پسند نہیں کریں گے ہم خود کہیں گے کہ جی یہ قابل اعتماد بندہ نہیں ہے یہ مجھے کہتا تو ہے کہ میرا دوست ہے مگر خود جا کے دوستیاں ان سے لگا رہا ہے جو میرا دشمن ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اسی طرح مومنوں کو کہتے ہیں کہ اگر تم میرا دوست ہے پھر میرے دشمنوں سے دوستیاں نہ لگا اور اس کا اللہ نے ہمیں ایک آلٹرنیٹو دیا کہ دوست تجھے چاہیے اگر دوست چاہیے ہی ہے تو پھر دوست بنا اللہ کو انم اللہ انما ولیم اللہ بے شک تمہارا دوست اللہ ہے رسول تمہارا دوست اللہ کی نبی ہے من اور تمہارے دوست ایمان والے ہیں اور یہ بڑی سعادت ہے کہ اللہ تعالی یہ ہمیں فرما رہے ہیں کہ دوستی لگانی ہے تو اللہ سے لگاؤ وہ تیرا دوست بن جائے گا کہاں ہم اور کہاں وہ بڑی ذات وہ کائنات کا بنانے والا وہ اتنا بڑا بادشاہ تو آج دنیا کے بادشاہ تو تیار نہیں ہے ہم سے دوستی کرنے کے لیے مگر وہ اتنا بڑا بادشاہ وہ ہم سے دوستی کرنے کے لیے تیار اور وہ ہم سے کہہ رہا ہے کہ اس کے رسول بھی تم سے دوستی کرنے کے لیے تیار تو کس طرح یہ دوستی لگاتے ہیں اللہ سے لوگ کئی مرتبہ یہ کہتے ہیں کہ جی کوئی شارٹ کٹ بتائیں اللہ سے دوستی لگانی تو آج بڑوں سے شارٹ کٹ آپ کے سامنے پیش کرنے ہیں ایک چیز اگر بتائی جائے کہ اللہ سے دوستی کس طرح لگتی ہے اور ایک چیز بتائی جائے کہ اللہ کے پیارے محبوب سے دوستی کس طرح لگتی ہے تو ایک چیز جو اللہ سے دوستی کس طرح لگتی ہے کہ اگر انسان اپنے ذکر و معمولات کو پابندی سے کرے گا وہ اللہ کا دوست بنے گا صرف ایک چیز اگر تو بہت ساری چیزیں انسان بہت سارے مختلف اعمال کر کے اللہ کو دوست بنا لیتا ہے. مگر شارٹ کٹ پوچھتے ہیں کہ ایک چیز بتائیں کہ یہ میں کروں گا اور اللہ کا دوست بن جاؤں گا تو وہ ایک چیز یہ ہے کہ انسان ذکر و معمولات کرے مگر پابندی سے کرے پک کی بات ہے جو شخص اللہ کو یاد کرتا ہے اللہ اس کے دوست ہیں موسا علیہ السلام اللہ سے بڑے محبت کرنے والے اللہ کے نبی اور یہ انبیاء کرام کی محبت اللہ سے بے مثال ہوتی ہے دیوانہ وار ہوتی ہے تو ایک دن اللہ تعالی نے موسا علیہ السلط سے فرمایا ات تحب ان اسكن معك في بيتك يا موسى اے میرے پیارے موسی کیا تو پسند کرے گا کہ میں تیرے ساتھ تیرے گھر میں رہوں موسی علیہ السلام اللہ کے دیوانے اللہ کے عاشق بڑے خوش ہوئے اور خوشو کے کہ کہنے لگے یا اللہ تو میرے گھر میں میرے ساتھ اللہ تعالی نے فرمایا ہاں میں تیرے گھر میں تیرے ساتھ کیا تو پسند کرے گا میں تیرے گھر میں تیرے ساتھ رہوں موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ اس سے بڑھ کے میرے لیے کیا سادت ہو سکتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا ذکرنی میں ہر اس شخص کے ساتھ ہوں جو مجھے یاد کرتا ہے تو جو اللہ کو کثرت سے یاد کرے گا ایک چیز اللہ سے دوستی لگانی ہے تو وہ ایک چیز یہ کہ انسان اللہ کو یاد کرے پابندی کے ساتھ امام ربانی حضرت مجد السانی رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور قول ہے وہ فرمایا کرتے تھے مل لا ورد له لا وارد له کہ جس کا کوئی ورد نہیں ہے جو اللہ کو یاد کرنے کی ترتیب جس کی نہیں ہے لا وارد لہو اس کے اوپر اللہ کی محبت کی واردات بھی نہیں ہے تو اللہ کو جس نے یاد کیا اس نے اللہ کی محبت کو حاصل کر لیا اگر ایک چیز ہم نے کرنی ہے اللہ کو حاصل کرنے کے لیے تو وہ ایک چیز یہ ہے انسان اللہ کو یاد کرے مگر پابندی شرط ہے نبی سلات نے فرمایا انکل اللہ, اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ آمال وہ ہیں جو پابندی سے کیے جائیں اگرچہ تھوڑے ہی کیوں نہ اور شیطان نے قسمیں کھائی ہوئی ہیں کہ وہ ہماری پابندی کو توڑے گا جو لوگ دین کی باتیں سنتے ہیں وہ کچھ نہ کچھ پابندی کہیں نہ کہیں کرتے ضرور ہیں آمال کی مگر شیطان ان کو کھڑا نہیں رہنے دیتا ہے اس نے بھی قسمیں کھائی ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے کلام میں یہ تم کو روکے گا اللہ کی یاد سے بھی روکے گا نماز سے بھی روکے گا اور آج اس کے پاس بڑے طریقے ہیں روکنے کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہر ایک کے ساتھ ایک شیطان لگا ہوا ہے صحابہ کرام نے سنا کہ اللہ کے نبی ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ ایک شیطان ہے آپ نے فرمایا ہاں ہر ایک کے ساتھ ایک شیطان لگا ہوا ہے صاحب کے اللہ کے نبی کیا آپ کے ساتھ بھی ایک شیطان لگا ہوا ہے فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی ایک شیطان ہے مگر میں نے اس شیطان کو مسلمان کر لیا ہے تو میں سے کوئی بھی اس سے بچا ہوا نہیں ہے اور آج تو شیطان جس نے قسم کھائی ہے وہ ہمیں اللہ کو یاد نہیں کرنے دے گا وہ ہمیں چین نہیں لینے دیتا ہے اور آج تو ہم ماشاء اللہ اس موبائل فون کے ہاتھوں ہی اپنے معمولات بھول جاتے ہیں وقت معاملات کرنے کا ہے تو کہتے نہیں یار یہ والا کلپ دیکھ لوں اور وہ والا کلپ دیکھ لوں ایک کلپ کے بعد دوسرے کلپ کے بعد تیسرے کلپ کے بعد چوتھا کلپ اور جو تھوڑا سا نیک ہے اس کو شیطان اور طریقے سے بھائی کوئی نیکی کی بات ہے یہ والا کلپ دیکھ لو نیکی کا کلپ دیکھ لو تو وہ معاملات کو کرنے نہیں دے گا تو یہ پکی بات ہے کہ جس نے اپنے معاملات کر لیے پابندی جس کی رہ گئی اس نے واقعی شیطان کو ہرا دیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالی نے شیطان کو کہا کہ میرے جو بندے ہوں گے نا جو میرے پکے بندے ہوں گے شیطان کو کہا تیرا ان پہ زور نہیں چلے گا اور جس نے معمولات پابندی سے کر لی اس نے شیطان کو ہرا دیا اس کے اوپر شیطان کا زور نہیں چلا اور آج شیطان کہیں نہ کہیں پھنساتا ہے کچھ لوگ یہ کلپس کی وجہ سے پھستے ہیں انٹرنیٹ کی وجہ سے اور اگر کسی کو گیمز کھیلنے کا شوق ہو گیا اللہ اکبر ایسے عجیب و غریب یہ گیمز ہیں ایک ایک گیم کے دو دو ہزار سٹیج ہیں اللہ اکبر اور اگر ایک سٹیج پہ تین منٹ لگیں فرض کرو تو چھ ہزار منٹ لگیں گے اس گیم کو عبور کرنے میں چھ ہزار منٹ کا مطلب ہے ایک سو گھنٹے اللہ اکبر اور ماشاء اللہ یہ ایک سو گھنٹے کھیلنے والوں کے لیے کوئی بڑی بات نہیں وہ آرام سے سو گھنٹے کھیلتے ہیں کھیلنے والے پتہ نہیں کتنی ساری گیمس کھیلتے ہیں آج یہ گیمز کا ڈیویلپر جو ہے نا جو کمپیوٹر کی گیمز بنا رہا ہے وہ ہمارے معاشرے کا سب سے زیادہ ویل پیڈ پروفیشنل ہے سب سے زیادہ یہ کم ہے کیونکہ سب سے زیادہ اسی کا کام چل رہا ہے تو آج چیتان نے عجیب و غریب ہر بے اپنائے بے ہیں انسان کو اللہ سے دور کرنے کے معمولات کی پابندی کر لی وہ اللہ کا بندہ بن گیا اس نے اللہ سے دوستی لگا لی اور ہمارے کابری اللہ سے دوستی لگائی امام آزم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علی کے بارے میں آتا ہے چالیس سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز اللہ وبر. کیا اللہ سے دوستی تھی ہمارے ملک کے بزرگ گزرے ہیں حضرت مولانا حسین علی وہاں بچڑا والے ہمارے ایک جاننے والے بتا رہے تھے کہ ہم ان کی مدرسے میں حاضر ہوئے اب تو انتقال ہو گیا ان کے یہاں کی نماز کے بعد مراقبہ ہوتا تھا نماز کے بعد بیٹھتے تھے حضرت کے متعلقین بھی آ کے بیٹھ جاتے حضرت خود فرماتے ہیں کہ لوگ آتے اور بیٹھتے اور اس ذکر کا کوئی اختتامی دعا نہیں گھنٹہ بیٹھتا کوئی دو گھنٹہ کوئی زیادہ ہمت والا ہوتا, وہ حضرت کے ساتھ ہر روز تین گھنٹے بیٹھتا حضرت فرماتے کہ آخر کار جب میں سر اٹھاتا تو کوئی بھی آگے نہیں ہوتا اس وقت میں نفلوں کی نیت باندھ کے کھڑا ہو جاتا اس سالوں کا معامل یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے شیطان کو ہرایا ہے ایک ہی تو کام ہے اللہ سے دوستی لگانے کے لیے کہ ذکر کرنا ہے پابندی سے کرنا ہے اور شیطان طریقوں سے مختلف چیزوں میں الجھاتا ہے ہر کام کی طرف توجہ بڑھائے گا ایک اس کی طرف توجہ نہیں ہونے ہمارے جاننے والے دو نوجوان امریکہ کے نوجوان یونیورسٹی کالجوں میں پڑھنے والے وہاں کسی بزرگ سے بیعت ہوئے اب بڑے انہوں نے فضائل سنے کہ جی خوب ذکر اذکار کرنا ہے خوب اللہ کو یاد کرنا ہے موقع نہیں ملتا تھا بڑی کوشش کی انہوں نے مگر جو فضائل سنے تھے اور جو پابندی ہونی چاہیے تھی وہ ہو نہیں رہی تھی دونوں نوکریاں کرتے تھے ایک ہی کمپنی میں نوکری کرتے تھے پھر شام کو آتے تھے تو اور کام ہوتے تھے تو وقت نہیں ملتا تھا تو وہاں پہ چھٹیاں لانگ ویکینڈ آتا ہے جیسے اب تھینکس گیونگ کا ویکینڈ وہاں پہ ہے تو یہ چار پانچ دن کی چھٹیاں ہوتی ہے تو چار پانچ دن کی چھٹیاں آئی تو دو تھے ایک ذرا بڑی عمر کے تھے ایک ان سے چھوٹی عمر کے تھے جو بڑی عمر کے تھے وہ ذرا زیادہ شوق رکھتے تھے ذکر کا انہوں نے سجیشن دیا کہ جی ایسا کرتے ہیں کہ جی اب کیونکہ چار پانچ دن کی چھٹی ہے اتنے دنوں سے ہم دونوں کوشش کر رہے ہیں کہ جب سے حضرت سے بیعت ہوئے ہیں ذکر معمولات پابندی سے ہو نہیں رہے تو اب ہم ایسا کرتے ہیں کہ یہ جو چار پانچ دن ہیں نا ان میں مشائق کی طرح ذکر کریں گے تو وہ جو چھوٹا والا تھا اس نے کہا کہ اچھا مشائق کی طرح کس طرح کریں گے نے کہا جی پروگرام یہ ہے کہ یہ چار پانچ دن ہے نا ہر روز عشاء کی رات عشاء کے بعد سے لے کے فجر تک ہم نے مراقبہ کرنا ذکر کرنا ہے چھوٹے والے کو بھی جذبہ کہا، ٹھیک ہے دونوں کریں گے اب یہ سردیوں کے دن ہوتے تھے اور سردیاں امریکہ میں بڑی سخت سردی ہوتی تھی تو پہلے دن دونوں مسجد میں گئے عشاء کے بعد تو دونوں کو سردی لگی تو دونوں تھوڑی دیر تو انہوں نے مراقبہ کیا تھوڑی دیر بعد سردی زیادہ ہے تو اندر سے لحاف تو کم از کم لے آتے اتنی سردی نہ لگے گئے لحاف لے کے لگے پوری میں کوئی نہیں ہے لائٹیں بند ہیں سردی ہے تھوڑی دیر بعد جو وہ جو بڑا والا زیادہ جذبہ والا تھا اس کو محسوس ہوا کہ میں سو گیا تھا مراقبہ کرتے کرتے تو آنکھ جو کھلی برابر میں اپنے دوسرے والے کو دیکھا تو دوسرا والا جو تھا وہ لیٹ کے سو رہا تھا ہم نے تو ارادہ کیا تھا کہ مشائے کتنا اللہ اللہ کریں گے اس نے کہا یار آپ کو میں نے دیکھا کہ آپ بیٹھے بیٹھے سو رہے ہیں میں نے کہا میں بھی سو تو جاؤں گا ہی صحیح تو جب بیٹھ کے سونا تو بندہ پھر آرام سے لیٹ کے ہی سوئے شیطان دیکھیں کس کس طرح سے انسان کو روکتا ہے اللہ کی یاد سے تو اگر ایک چیز کرنی ہے جس سے اللہ کی محبت حاصل کرنی ہے وہ ایک کام ہے ذکر معمولات کرنے ہیں اگر پابندی سے کرنے ہیں پابندی شرط ہے تو لوگ پوچھیں جی ایک چیز بتائیں تو ایک چیز یہ ہے اور ایک چیز بتائیں کہ اللہ کے نبی سے دوستی ہو جائے اور تمام مشائق اس پہ متفق ہیں کہ وہ ایک چیز یہ ہے کہ انسان اللہ کے نبی پر پابندی سے درود پڑھے جتنا اس درود پڑنے کے فضائل بیان کیے جائیں تھوڑے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھا اللہ تعالیٰ اس پر دس رحمتیں نازل فرماتے ہیں ایک حدیث میں آتا ہے کہ جس شخص نے سو مرتبہ درود پڑھا حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس شخص نے سو مرتبہ درود پڑھا اللہ تعالیٰ اس کے ماتھے پہ لکھ دیتے ہیں برا تم منار برا تم منفاق کہ یہ آگ سے بھی بری ہے یہ نفاق سے بھی بری ہے ایک حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام کہ جو صبح اور شام دس دس مرتبہ جو اللہ نبی پر جتنا زیادہ درود پڑتا ہے اس کی اتنی زیادہ اللہ کے نبی دوستی حضرت ابن رضی اللہ عنہ نبی علیہ میں حاضر ہوئے اور آ کے کرنے لگے اللہ کی نبی میں آپ پر بہت درود بھیجتا ہوں تو میرا جو عبادت کا وقت ہے اس میں سے اگر ایک چوتھائی وقت میں اگر آپ پہ صرف درود پڑھوں تو کیا یہ ٹھیک ہے آپ نے فرمایا کہ جو کرنا چاہو کر لو مگر اگر زیادہ کرو تو بہتر ہے اس نے فرمایا پھر اے اللہ کے نبی میں آدھا وقت جو ہے اپنی عبادت کا جو ہے وہ آپ پڑھوں یہ ٹھیک ہے آپ نے فرمایا کہ جیسا کرنا چاہو کر لو مگر زیادہ کرو تو بہتر ہے آپ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی پھر میں اپنا دو تہائی وقت جو ہے وہ درود پڑھنے میں لگا دیتا ہوں کیا یہ ٹھیک ہے فرمایا جیسا کرنا چاہو کر لو اگر زیادہ کرو تو ہے تو اس نے کہا پھر اللہ کے نبی میں اپنا سارا عبادت کا وقت اس درود پڑھنے میں لگاتا ہوں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر تو ایسا کرے گا تو بغیر مانگے اللہ تعالی تیری ساری فکروں کو دور کر دیں گے تو یہ درود پڑھنا یہ چھوٹی عبادت یہ عبادتوں میں افضل ترین عبادت ہے یہ پکی بات ہے کہ جو کسرت سے درود پڑتا ہے وہ اللہ کے نبی کا دوست ہے نبی علیہ نے فرمایا کہ جو شخص قیامت کے دن میرے سب سے قریب وہ ہوگا جو مجھ پہ سب سے زیادہ درود پڑتا ہوگا تو یہ درود پڑنا یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو کہ انسان کو نبی علیہ صلاحت وسلام کے سب سے زیادہ قریب لے جاتی ہے حدیث باغ میں آتا ہے کہ جب انسان درود شریف پڑھتا ہے تو اگر وہ دور سے پڑھتا ہے تو فرشتے یہ درود نبی علیہ سلاۃ وسلام تک پہنچاتے ہیں اور اگر کوئی شخص قریب جا کے پڑھتا ہے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ درود میں خود سنتا ہوں تو یہ پکی بات ہے کہ جو شخص درود پڑھتا ہے اس کی نبی علیہ السلّت سے دوستی ہے اس لیے اس کے پڑھنے کا معمول ہونا چاہیے کئی مرتبہ ہم اس کے پڑھنے میں کوتا ہی کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی نفلی عبادت ہے نا نماز فرض ہے عبادت ٹھیک ہے نماز فرض ہے مگر یہ درو شریف پڑھنا یہ اللہ کے نبی سے محبت بڑھاتا ہے اور جتنی اللہ کے نبی سے محبت بڑھے گی اتنا ایمان بڑھے گا جتنی یہ محبت کم ہوگی اتنا ایمان کمزور ہوگا تو ہماری زندگی کا سب سے بڑا سرمایہ ہی یہ محبت ہے یہ عجیب بات ہے امال زیادہ اتنے ضروری نہیں محبت بہت ضروری ہے حدیث پاک میں آتا ہے نبی علیہ السلامۃسلام نے فرمایا المرء المر من احبا یہ قیامت کے دن انسان اسی کے ساتھ ہوگا جس سے محبت رکھتا ہوگا آج اگر دل میں اللہ کی محبت زندہ ہو گئی اللہ اکبر اس سے بڑا سرمایہ کوئی نہیں ہے کہ ٹھیک ہے اعمال اتنے نہیں ہوں گے مگر اس محبت کی وجہ سے اللہ تعالی قیامت کے دن اپنے پیارے محبوب کے ساتھ کر دیں گے نبی کی محبت دین کی شرط اول ہے نبی کی محبت دین کی شرط اول ہے اگر اس میں رہ جائے خامی تو ایمان نامکمل ہے تو نبی علیہ صلاح السلام کی محبت یہ ہے آپ نے فرمایا کہ جو قریب آ کے پڑھتا ہے میں سنتا ہوں جو دور سے پڑھتا ہے وہ سلام مجھ پہ بھیجا جاتا ہے ابو بکر مجاہد رحمت اللہ علیہ بڑے بزرگ گزرے ہیں ان کا تذکرہ حضرت شیخ الدیث رحمۃ اللہ علیہ فضائل اعمال میں فرمایا کہ ابو بکر مجاہد اپنی مجلس سے ذکر لگا کے بیٹھے تھے اتنے میں ایک شخص آپ کے اس مجلس میں داخل ہوا بوڑھا آدمی تھا, تھا تھوڑا سا پڑا محسوس ہو رہا تھا مگر اس کو دیکھتے ہی ابو بکر مجاہد کھڑے ہو گئے سارے جو ساتھی تھے وہ بھی کھڑے ہو گئے ابو بکر مجاہد اپنی مجلس کرتے کرتے کھڑے ہونے کے بعد دروازے پہ گئے اور ان بزرگوں کو بہت عزت کے ساتھ لے کے آئے جس جگہ پہ بیٹھ کے واضح کر رہے تھے مجلس کر رہے تھے وہاں پہ ان کو بٹھا دیا اور خود سامنے بیٹھ گئے سب کو پتہ چل گیا کہ یہ ان کے بھی استاد ان کے بھی شیخ ہیں تو اس دن مجلس جو ہے وہ شیخ نے کروائی اس کے بعد سارے لوگ جب چلے گئے تو ابو بکر مجاہد رحمت اللہ علیہ نے بہت ہی محبت کے ساتھ بڑے ادب کے ساتھ ان کو گھر میں لے کے گئے جو کچھ تھا ان کو کچھ کھلا دیا اور اس کے بعد ان کو سلانے کے لیے جب بستر دیا تو انہوں نے بتایا کہ میں کیوں حاضر ہوں انہوں نے کہا کہ جی میری جو زوج ہے میری زوجہ جو ہے اہلیہ جو ہے اس کو بچہ ہونے والا ہے اور جو طبیب ہے اس نے شہد کا اور فلاں فلاں چیزیں لکھ دی ہیں جو اس کو دینی ضروری ہے اس کی صحت کے لیے اب میرے گھر میں تو فاقہ ہے کچھ بھی نہیں ہے تیرے پاس اس امید پہ آیا ہوں کہ تو کچھ مدد کر دے گا یہ بات سن کے ابو کر مجاہد رحمت اللہ علیہ نے عرض کیا کہ حضرت صبح انشاءاللہ اللہ کچھ دیکھ لیتے ہیں اور ان کو کہا کہ آپ آرام کر لیں اللہ کی شان ابو بکر مجاہد رحمت اللہ علیہ کے اپنے گھر میں بھی فاقہ تھا اس رات بھی جو کچھ ان کو دیا وہ ان کو دیا خود کچھ نہیں کھایا مگر پریشان ہو گئے کہ میرے شیخ ہیں استاد ہیں اور یہ چیز لے کے آئے ہیں تو میں کسی طرح سے ان کی مدد کروں اور پوری رات دعا کرتے رہے کہ یا اللہ کوئی صورت بنا دے آنسو بھی بہ گئے کہ وہ جنہوں نے مجھے اتنا دین سکھایا اور یہ آئے ہیں میرے پاس اور میں ان کے لیے کچھ نہیں کر سکتا تو بڑا ہی افسوس ہوا بڑی دیر تک دعائیں کرتے رہے کرتے کرتے آنکھ لگ گئی اور خواب میں نبی علیہ اللہ تسلام کی رہا تھا کہ فکر نہ کرو یہ جو وقت کا وزیر ہے اس کے پاس جاؤ اور اس کو جا کے کہو کہ تم کو اللہ کے نبی نے بھیجا ہے اور ایک سو دینار یہ ان میرے شیخ کو دے دے اور تم سے وہ اگر مانگے کہ جی کیا سند ہے کہ تم کو اللہ کے نبی نے بھیجا ہے تو ان کو بتانا کہ جی پوری دنیا میں کوئی نہیں جانتا کہ ہر جمعرات کی رات تم ایک ہزار مرتبہ دروز شریف پڑھتے ہو اللہ کے نبی نے یہ مجھے بتایا کہ تم ایک ہزار مرتبہ پڑھتے اور اگر دلیل مانگے تو اس کو یہ بھی بتانا کہ پچھلے ہفتے ابھی تم نے چار سو مرتبہ بلا لیا تم بادشاہ کے پاس گئے کئی گھنٹے اس کے پاس رہے اور پھر باقی چھ سو مرتبہ واپس آ کے پڑھے صبح صبح یہ اپنے شیخ کو لے کے اس وزیر کے پاس گئے اور وزیر کو جا کے کہا کہ ہمیں اللہ کے نبی نے بھیجا ہے اور ان شیخ کو آپ نے سو دینار دینے ہیں اور سنت کے طور پہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آپ کو یہ بتا دوں کہ آپ ایک مرتبہ ہر جمعیرات کو درود پڑھتے ہیں اور وہ درود اللہ کے نبی کے پاس پہنچ جاتا ہے اس وزیر نے یہ بات سنی تو وہ تو خوشی سے دیوانہ ہو گیا اور اس کی اس دیوانگی کے عالم میں ابو وکر مجاہد رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اللہ کے نبی نے یہ بھی فرمایا ہے کہ پچھلی جمعرات کو سو مرتبہ واپس آ کے پڑھا اب جب یہ بات سنی تو اس نے کہا کہ میں آپ کو سو دینار نہیں دوں گا میں آپ کو ایک ہزار دینار دوں گا اب بکر مجاہد رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تم ایک ہزار دینار نہ دو خواب میں نبی علیہ السلام نے ہمیں صرف سو لینے کا حکم فرمایا ہے ہم صرف سو ہی لیں گے اور باقی آپ رکھ سکتے ہیں چنانچہ وہ سو دینار لے کے واپس آ گئے تو پتہ چلا کہ جو شخص اللہ کے نبی پر درود پڑتا ہے وہ درود اللہ کے نبی تک پہنچایا جاتا ہے تو اگر کوئی ایک چیز ایسی کرنی ہے کہ جس سے میری دوستی لگ جائے وہ دوستی لگانے والی چیز جو ہے وہ کسرت سے درود پڑھنا ہے جس نے کسرت سے درود پڑھ لیا اس نے جنت میں خیمے گاڑ لیے تو ایک چیز کہ اللہ سے دوستی لگ جائے انسان کثرت سے ذکر کرے پابندی سے کرے ایک چیز کہ اللہ کے نبی سے دوستی لگ جائے انسان کثرت سے درود شریف پڑھے پابندی سے پڑھے اب ایک چیز ایسی کہ جس کی برکت سے اللہ سے بھی دوستی لگتی ہے اور اللہ کے پیارے محبوب سے بھی دوستی لگتی ہے اور وہ کیا ہے کہ انسان سنت پر عمل کرے اللہ تعالی قرآن پاک میں فرماتے ہیں کل ان کن تم اللہ کہ اے محبوب آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر یہ اللہ سے محبت کرتے ہیں تو یہ آپ کی اتباع کریں اللہ ان سے محبت کریں گے تو جو شخص نبی علیہ السلام کی مبارک سنت پر عمل کرتا ہے اللہ سے بھی محبت حق کا حقدار بنتا ہے اور اللہ کے پیارے محبوب کی محبت کا بھی حقدار بنتا ہے اب کئی مرتبہ لوگ کہتے ہیں یہ جی سنتیں تو اتنی ہیں کس پر عمل کریں سب سے پہلے تو یہ بتا دیں کہ ایک کوئی سنت جس سے ہم شروع کریں تو اگر ایک سنت سے شروع کرنا ہے کہ جی یہ پہلی سنت اس پہ میں نے عمل کرنا ہی ہے تو وہ یہ ہے کہ انسان اپنے اخلاق کو بہتر کرے اگر ایک ہی سنت پر عمل کرنا ہے کہ جی پہلے میں اس پہ عمل کروں گا ایک ایک کر کے کروں گا اور مشائق نے بھی فرمایا کہ ضروری نہیں ہے کہ ساروں پہ ایک ساتھ کریں پہلے ایسی سنت پر عمل کریں جس پر عمل کرنے کا سب سے زیادہ فائدہ ہو تو سب سے زیادہ فائدہ ہو تو وہ یہی سنت ہے کہ انسان اپنے اخلاق کو بہتر کرے نبی علیہ السلام نے فرمایا ایمان کے بعد سب سے افضل عمل اچھے اخلاق ہیں اور اچھے اخلاق کیا ہے اچھے اخلاق چار چیزوں کا مرکب ہے اچھے اخلاق یہ بھی ہے کہ انسان دوسروں کو جلدی معاف کر دے اچھے اخلاق یہ بھی ہے کہ انسان دوسروں کے ساتھ محبت پیار سے پیش آئے اس کی گفتگو میں نرمی ہو اچھے اخلاق یہ ہے کہ انسان دوسروں کی خیرخواہی کرے اور اچھے اخلاق یہ ہے کہ انسان ضرورت مندوں کے ساتھ ہمدردی بھی کرے اور اچھے اخلاق میں ہمارے پیارے نبی کی کوئی مثال نہیں ہے اے رسول امی خاتم المرسلیم تک نہیں تک نہیں کوئی مثال مل ہی نہیں سکتی تاریخ انسانیت میں ایسے ہمدردانہ شخصیت ہے ہی نہیں. تاریخ انسانیت میں کوئی ایسا بادشاہ آپ کو نہیں ملے گا جو بادشاہ ہے اب وہ چل کے جا رہا ہے کہیں کوئی بچے کھیل رہے ہیں وہ ان بچوں کی طرف توجہ کرتا ہے ان کی طرف دیکھتا ہے اور دیکھتے ہوئے اس کو محسوس ہوتا ہے کہ ان میں سے ایک کھیلنے والا ذرا غم زدہ ہے اور وہ پھر اپنا جہاں جا رہا ہے اس چیز کو چھوڑ کے اس کے پاس جاتا ہے اور اس کے پاس جاتا ہے اور اس سے گفتگو شروع کرتا ہے اور حدیث باغ میں آتا ہے کہ وہ گفتگو جو ہے وہ اپنے گھٹنے پہ بیٹھ کے اس کے ساتھ کر رہا ہے اللہ یہ مثال تاریخ انسانی اتنے نہیں ملے گی بادشاہوں کو تو کسی کی طرف دیکھنے کی بھی کوئی فکر نہیں چلے جائے کہ بچوں کی طرف دیکھے پھر ان بچوں میں سے بھی دیکھے کہ کون غم میں ہے اور پھر یہ پتہ لگ گیا کہ یہ غم میں ہے تو پھر اس کے پاس جانا اور پھر اس کا غم دور کرنا اللہ اکبر تو اچھے اخلاق کی مثال اس سے بڑھ کے اس کائنات میں ہے ہی نہیں تو اگر ایک عمل کرنا ہے تو انسان اچھے اخلاق پیدا کرے مگر اچھے اخلاق کا جو نچوڑ ہے نا وہ ایک چیز ہے اور وہ یہ ہے کہ انسان اپنی خود غرضی کے خول سے باہر نکلے اور دوسروں کو فائدہ پہنچانے کا سوچے اس کو اچھے اخلاق خود بخود مل جائے گا ہر بندہ اس سے محبت کرے گا یہ نبی علیہ السلات و کی مبارک شخصیت ایسی تھی یہ اخلاق کی ایک تلوار تھی کہ ہر بندے کا دل کھچتا چلا جاتا تھا چنانچہ غزوہ خندق کے معاملے کا واقعہ ہے. ہے ایک ہزار صحابہ کرام اس خندق کو کھودنے میں لگے ہوئے گرمیوں کے دن ہے اور مدینہ منورہ کی گرمی جو لوگ وہاں گئے ان کو اندازہ بڑی سخت گرمی, تو سخت گرمی کے دن کھودنے والا کام ہے بہت گہری خندک کھودی جا رہی ہے تو مشقت والا کام ہو رہا ہے گرمیوں کے دن ہے اور اللہ کی شان فاقے ہے کھانے کو کچھ بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور آ کر اپنا کرتا مبارک اوپر کر کے نبی علیہ السلام کو دکھاتے ہیں تو ان کے پیٹ پر پتھر بندھا ہوا تھا آپ نے کیا لیکن نبی تین دن ہو گئے ہیں اور ایک لقمہ بھی اس منہ میں نہیں گیا ہے نبی علیہ السلام نے اپنا مبارک کرتا اوپر کیا اور سب نے دیکھا کہ آپ کے مبارک پیٹ پر دو پتھر بندھے ہوئے تھے آپ نے فرمایا اے علی قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے پانچ دن گزر گئے ہیں اور اس منہ میں ایک لکما بھی کھانے کا نہیں گئے قرآن ڈاٹ کام حضرت جابر نے دیکھا اور صحابہ کرام نے دیکھا کہ ایسی جسم پہ نکاہت اتنا جسم جو ہے وہ سکڑ رہا ہے اور ایسی بیماری نظر آ رہی ہے تو ان سے دیکھا نہیں گیا تو وہ گھر پہ گئے اور جا کے بیوی سے کہا اچھا جو ہے بس لا کے رکھ دے بیوی نے کہا کہ ایک بکری کا بچہ ہے اس کو کٹ دیتے ہیں زبا کر دیتے ہیں میں سالت بناتی ہوں اور روٹیاں بناتی ہوں آپ جائیں اللہ کے نبی کو بلا کے لے آئے وہ جانے لگے تو بیوی نے کہا کہ اچھا ایسا کرو کہ ایک بکری کا بچہ ہے تو اللہ کے نبی بھی کچھ کھا لیں گے اور ان کے قریبی اگر دو چار صحابی ہیں ان کو بھی لے آؤ وہ سب کھا سکتے ہیں تو حضرت جابر جلدی جلدی نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے کیونکہ کسی کے پاس بھی اس وقت کھانے پینے کو کچھ نہیں تھا تو بڑی ہی سیکرٹ لی آپ گئے کہ اللہ کے نبی میری اہلیہ جو ہے وہ کھانا بنا رہی ہے تو آپ آ جائیں سالن بھی تیار کر رہی ہے روٹی بھی تیار کر رہی ہے اور اپنے چند صحابہ کرام کو بھی ساتھ نبی علیہ السلام نے جیسے یہ بات سنی وہ ہمدرد وہ بے مثال ہمدرد وہ کھڑا ہو گیا اور اس نے سب کو کہا کہ بھئی آ جاؤ سارے آج جابر کے یہاں دعوت ہے ایک ہزار کو دعوت دے دی اور جابر جو ہے وہ تو پریشانی کے عالم میں ہے کیونکہ جب انسان بہت سارے مہمانوں کو بلا لیتا ہے نا گھر میں بیوی بہت زیادہ ناراض ہو جاتی ہے آپ نے ایسے کبھی نہیں کرنا ہے حضرت جابر پریشان اللہ اکبر نبی علیہ السلام نے محسوس کیا کہ جابر پریشان آپ نے فرمایا جابر فکر نہ کرو جب تک میں نہ آؤں تم نے ہنڈیا میں سے سالن نہیں نکالنا اور جب تک میں نہ آؤں تمہاری اہلیہ نے روٹیاں تندور میں نہیں لگانی ہے حضرت جابر گئے اور نبی علیہ السلات و ان ہزار صحابہ کرام کو لے کے حضرت جابر کے گھر اور ہنڈی کی ہنڈیا کے اوپر ڈھکنا دیا بتا اور ترمزی شریف کی روایت ہے کہ پیالے کچھ تھے اور ان پیالوں کے اندر اس ہنڈیا سے سالن نکال کے ڈالا جاتا اس آٹے میں سے حضرت جابر کی اہلیہ روٹیاں بناتی جاتی اور دیتی جاتی ایک ہزار صحابۂ کرام نے اس میں سے سالن بھی کھایا ایک ہزار صحابہ نے روٹیاں بھی کھائی اس کے بعد نبی علیہ السلام نے حضرت جابر سے فرمایا کہ جاویر تم بھی کچھ کھا لو نے بھی کھایا ان سب کے کھانے کے بعد جب دیکھا گیا تو آٹا بھی اتنا ہی موجود تھا سالن بھی اتنا ہی موجود تھا یہ ہمدردی ہے یہ اچھے اخلاق ہیں انسان جو ہے صرف اپنا نہ سوچے ہر ایک کا سوچے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے پیارے محبوب کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے ان پر کثرت سے درود پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالی ہمیں ان پر اللہ تعالی ہمیں بار بار ان کے گھر کی زیارت نصیب فرمائے آخر دعوانا علی الحمد للہ الب دعا سے پہلے سب حضرات تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کر لیں آنکھوں کو بند کر لیں سر کو جھکا لیں سارے نبیوں کے رتوے بڑے ہیں سارے نبیوں کے رتوے بڑے ہیں میرے آقا کا من سب جدا ہے جس کی ہر صبح ہو شم سو دو ہے جس کی ہر صبح ہے شم سو دو ہے جس کی ہر شام بدرو ہے جس کی ہر صبح ہو شم سو ہے جس کی ہر شام بدر بدرو دار نبی یوں کے رتبے بڑے ہیں सब जुदा اِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ الرَّسُولُ اللَّهْ دعا کر لیجیے سبحان ربي الا لال البهاء اللهم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد مبارك وسلم ربنا صلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین اے اللہ ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہماری خطا سے درگزر فرما ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما اللہ برے دن سے محفوظ فرما اللہ بری رات سے محفوظ فرما میرے مالک برے کاموں سے محفوظ فرما اے اللہ ہمیں برے انجام سے محفوظ فرما اللہ ہدایت ملنے کے بعد گمراہی سے محفوظ فرما اللہ سید رستہ ملنے کے بعد بھٹکنے سے محفوظ فرما اللہ اپنا قرب حاصل ہو جانے کے بعد اپنی دوری سے محفوظ فرما میرے مالک نعمتیں مل جانے کے بعد نعمتوں کے چھن جانے سے محفوظ فرما اللہ عزتیں ملنے کے بعد ذلت سے محفوظ فرما میرے مالک در در کے دھکے کھانے سے محفوظ فرما اللہ نفس و شیطان کے مکر و فریب سے محفوظ فرما اللہ نفس و شیطان کے مکر و فریب سے محفوظ فرما اللہ جس طرح آپ نے آسمان کو زمین پر گرنے سے روک دیا اللہ شیطان کو ہم پر مسلط ہونے سے روک دیجئے اے اللہ شیطان کو ہم پر مسلط ہونے سے روک دیجئے اللہ ہم تیرے کمزور بندے ہیں اللہ کبھی شیطان کی کسی بات میں آتے ہیں اللہ کبھی شیطان کی کسی بات میں آتے ہیں ہے اللہ, اللہ کبھی شیطان ہمیں لوٹتا ہے اللہ کبھی ہماری خواہشات ہمیں لوٹ لیتی ہیں اللہ ہم تیرے لوٹے ہوئے بندے ہیں اللہ لٹ پٹ کے تیرے در پہ حاضر ہیں اللہ لٹے ہوئے بندوں کے حال پر رحم فرما اللہ تیرے نیک بندے نیک مجلسوں میں اپنی نیکیاں لے کے حاضر ہوتے ہیں اللہ ہم تیرے وہ بندے ہیں کہ نیک مجلسوں میں اپنے گناہ لے کے حاضر اے اللہ ہمارے حال پر رحم فرما اللہ ہم آپ کو ناراض نہیں کرنا چاہتے اے اللہ یہ ہمارا نفس بڑا امارا ہے اللہ شیطان پیچھے لگا ہوا ہے اللہ ہمارے لیے گناہوں سے بچنا بڑا مشکل کام ہے میرے مالک آپ کے لیے بچانا آسان ہے اللہ ہمارے لیے یہ دوستی لگانا بڑا مشکل کام ہے اللہ آپ کے لیے دوست بنانا بڑا آسان ہے میرے مالک ہمارے حال پر رحم فرمان اللہ آپ نے تو حکم دے دیا کہ دوستی کرنی ہے تو اللہ سے کر لو اور اس کے رسول سے کر لو اے اللہ ہمارے لیے اس دوستی کو کرنا بڑا مشکل ہے اے اللہ جس طرح آپ نے حکم دے دیا اے اللہ اس دوستی کو حاصل کرنے میں ہماری مدد فرما اللہ ہماری مدد پیدا فرما اللہ اپنی رحمت کا سایہ عطا فرما اے اللہ کہا ہم گندی ذات اللہ کہا آپ اور آپ کے پیارے نبی اللہ آپ نے رحمت کا یہ دروازہ کھول دیا کہ یہ دوستی تمہارے لیے منتظر ہے اللہ ہم سے زیادہ اور کون بدبخت ہوگا جو اس دوستی کو حاصل نہ کر سکا میرے مالک اپنی سچی محبت نصیب فرما اللہ اپنے پیارے محبوب کی سچی محبت نصیب فرما اللہ اپنے نیک بندوں کی سچی محبت نصیب فرما میرے مالک ہمارے حال پر رحم فرما اللہ ہمارے حال پر رحم فرما اللہ آپ کے محبوب نے فرمایا جب لوگ مختلف علاقوں سے مختلف جگہوں سے آ کر جمع ہو جاتے ہیں اور ان کا مقصد صرف اللہ کو یاد کرنا ہوتا ہے تو ایسی مجلسوں پہ آپ فرشتے بھیجتے ہیں اور پھر آپ فرماتے ہیں کہ جاؤ ان سے کہہ دو میں نے ان کو معاف کر دیا میرے مالک آج بھی اعلان کر دیجئے کہ آپ نے ہمیں معاف کر دیا اللہ معاف کر دیجئے اللہ معاف کر دیجیے میرے مالک اگر معاف نہیں بھی کرنا اللہ پھر بھی معاف کر دیجیے میرے مالک ہم اس دور میں پیدا ہوئے کہ جب ہم آپ کے پیارے محبوب کا دیدار نہیں کر سکے اللہ آپ نے قرآن میں فرمایا کہ کچھ گناگار ایسے ہوں گے کہ قیامت کے دن ان کو اندھا اٹھایا جائے گا اے اللہ اگر قیامت کے دن آپ نے ہمیں اندھا اٹھا دیا تو اے اللہ ہم اس دنیا میں بھی محروم رہ گئے اللہ آخرت میں بھی اپنے محبوب کی زیارت سے محروم ہو جائیں گے اللہ اس دوہری محرومی سے ہماری حفاظت فرما اے اللہ ہمارے حال پر رحم فرما اے اللہ ہم مانتے ہیں کہ ہمارے گناہ اتنے ہیں کہ اگر گناہوں میں بدبو ہوتی تو کوئی ہمارے قریب بیٹھنا بھی پسند نہ کرتا میرے مالک ہمارے حال پر رحم فرما اللہ ہمارے حال پر رحم فرما اللہ ہمارے گناہوں کی نحوص کی وجہ سے ہمیں اپنے در سے دور نہ فرما ہے اللہ آپ کے تو ہمارے جیسے اربوں خربوں ہے میرے مالک ہمارا آپ کے سوا کوئی نہیں لب اپنے در سے دور نہ فرما لا اپنی رحمت کا سایہ عطا فرما لا اپنی رحمت کا سایہ عطا فرما میرے مالک اٹھ اٹھے وے ہاتھوں کی لاج فرما اللہ آپ نے خود قرآن پاک میں فرما دیا وَأَمَّ السَّائِلَ فَلَا تَنْهَر اور تم سوالی کو انکار نہ کرو اللہ جب ہم جیسے کمزوروں کو حکم ہے کہ سوالی کو انکار نہیں کرنا تو اے میرے مالک ہم بھی تو آپ کے در کے سوالی ہے میرے مالک انکار نہ کیجئے اللہ انکار نہ کیجیے اللہ اپنی رحمت کا معاملہ فرما ہے اللہ میں نیک نہ بن سکا اللہ تیرے نیکوں میں آ کے بیٹھ گیا ہوں اللہ نیک نہ بن سکا اللہ نیکوں میں آیا بیٹھا ہوں اللہ ان نیکوں کی برکت سے ہمیں بھی اپنی محبت نصیب فرما اللہ ان نیکوں کی برکت سے ہمیں بھی اپنے پیارے محبوب کی سچی محبت نصیب فرما اللہ ان نےکوں کی برکت سے ہمیں بھی اچھے اخلاق نصیب فرما اے اللہ ہمارے حال پر رحم فرما اللہ ہمارے ہال پر رحم فرما اللہ جنہوں نے دعاؤں کے لیے بھی ان دعاؤں میں شامل فرما اللہ جو دور بیٹھے ان دعاؤں پہ آمین کہہ رہے ہیں اے میرے مالک ان کو بھی ان دعاؤں میں شامل فرما اللہ ہمارے قریبی ساتھی ہیں ان کی ہمشیرہ کا پچھلے دنوں انتقال ہو گیا اے اللہ ان کی بھی مغفرت فرما اے اللہ ان کو جنت الفردوس میں عالی مقام عطا فرما اللہ اپنی رحمتوں کا سایا عطا فرما جہاں جہاں مسلمان پریشانی کے عالم میں ہیں اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما اللہ جو گھر بار کی وجہ سے پریشان اللہ ان کی پریشانیوں کو بھی دور فرما اللہ جو کاروبار کی وجہ سے پریشان اللہ ان کی پریشانیوں کو بھی دور فرما اللہ جو اولاد کی وجہ سے پریشان اللہ ان کی پریشانیوں کو بھی دور فرما اور اے میرے مالک جو صحت کی وجہ سے پریشان اللہ ان کی پریشانیوں کو بھی دور فرما اے اللہ ہم آپ کو ناراض کر بیٹھے نئے سی نئی بیماریاں اللہ ہمیں گھیر رہی ہیں اے اللہ آج کی اس شام میں اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما اللہ توبہ کو قبول فرما اے اللہ اس امت مسلمہ کے حال پر رحم فرما اللہ اس امت کے حال پر رحم فرما اے اللہ, اللہ اس امت کی حفاظت فرما اللہ ہمارے تینوں حرم کی حفاظت فرما اللہ ہمارے اس ملک کی حفاظت فرما اللہ ہمارے اس شہر کی حفاظت فرما میرے مالک ہمیں بار بار اپنے گھر کا دیدار نصیب فرما اللہ اپنے پیارے محبوب کے در کی حاضری نصیب فرما اے اللہ ہمارے عزیز اقارب رشتدار مشایخ اساتذہ والدین جو بھی اس دنیا سے فوت ہو چکے ہیں جو حیات اللہ ان سب کی مغفرت فرما اللہ جن کی مغفرت فرما دی اپنے قرب کے اعلی درجات نصیب فرما ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم اجمعین بے رحمت